اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہن کا عذاب بے شک اس کا عذاب گلے کا غل، پیندا ہے